جو ارد جگہ ہے اس میں جو اس کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح ہی شریک ہیں اور جو مسجد حرام سے یعنی حرم سے باہر والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ویسے ہی ہے اسی لیے یہ ساری کی ساری جگہ وقف ہوتی ہے ساری کی ساری جگہ وقف کے لاتے آج جو شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کی تعمیر کی اور اس گھر کی جگہ بتا دی تھی اور یہ اور ہدایت بھی یہ کی تھی کہ اللہ تعالی نے ہدایت کی تھی کہ دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں کیونکہ یہ حج کے حوالے سے ہے تو سارا کا سارا طواف کی بات بھی آ گئی اور عبادت کے لیے کھڑے ہونے کی بھی ہوگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تم لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے دور دراز کے سفر کر کر آئیں گے کوئی اونٹیوں پر سوار ہو کر آئیں گے یہ ساری کی ساری بات چلنی اب ذرا آ جائیں آئٹ نمبر چبیس رحمان و اس بضوانا لابراهيم مكان البيت اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی جگہ بتا دی جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی جگہ بتا دی اور آج کسی کو شریک نہ ٹھہرانا وطاهر بيتي للقائتين والقائمين وركع السجود اور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 راکے و رکوع اور سجدے بجا لائیں یہ ان کے لیے ہو گیا ستائیس بلحج اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وہ ازن اعلان کر دو فن ناس ہے لوگوں میں بلحج حج کا اعلان کر دو ہوگا کیا یا تو کا رجالن تمہارے پاس پیدل آئیں کہ وہ تمہارے یا تو کا رجالن کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئے کلن اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو دبلی ہو گئی ہیں. یعنی کل فتن امیق یعنی دور دراز کے سفروں سے آئے علاقول ضامرن ضامر سے مراد کے وہ ایسی اونٹنیوں پر آئیں جو دور کا سفر کر... لمبے سفر کی وجہ سے دبلی ہو چکی دور دراز سے وہ لوگ آ جائیں یشو منافع تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں. حج اندر اس کے اندر میں نے بتایا تھا سارے, کے سارے دیکھیں میں وہ آ رہے نا لت کا ول طواف کرنے والوں کے لیے کا کھڑے ہونے والوں کے لیے عبادت کے لیے کھڑے ہونے والوں وہ رک کا سجود اور سجود بھی اس میں فائل کا سیگہ گیا یہ سجود ان, ان میں آپ گردان میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا یہ جو گردان ہوتی ہے اس میں فائل والی جب تک کہ آپ وہ والی گردان یاد نہیں کریں گے نا جو پوری انیس سیگوں والی گردان تک تک آپ سیگے نہیں پکڑ سکتے صحیح طرح اب سنیے گا جو گردان میں کرتا ہوں اس میں آپ دیکھے گا ساجد کی گردان کے اندر ساجیدون ساجدان ساجیدون سجدتم سجادون سجدن سجدون سجدون سجداو سجدان سجادن اسجادن سجودن سجودن اس میں فائل کا سیگا سجودن اس میں فاعل ساجد کا سیگا راک کی گردان دیکھیے یہ تو پوری گردان نہیں پڑی نا لیکن یہ اس میں فاعل کی جمع مکسر کے وزن راکیون راکیان راکیونا رکات رک کا ان رک کا ان رکن رکن رکان رکان ارکان تو یہ رک ذر رب ان کے وزن کے اوپر رکا ان یہ بھی اس میں فائل کا سیکھا ہے سجود بھی اس میں فائل ساجد ان کی جمع یہ سارے کے سارے وہ اسی کے چل, رہے ہیں. بات چل رہی تھی شدو یشو منافق تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں یس قرسم اللہ و یس قرسم اللہ کی ایا میں معلومات اور متعین دنوں میں یس کرو یس کرات اللہ ماں ما روزہ بائیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں یہ قربانی کرنا حج کے اندر قربانی کی جاتی ہے نا حج کے اندر قربانی کی جاتی ہے تو یشو منافع لحم تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہیں حج کے لیے جب آئیں گے رُسْمَ اللَّهِ اور اللہ کا نام لے لیں معلومات یعنی چند دنوں میں اللہ ماں رضا کو ان چوپاوں پر جو اللہ تعالی نے انہیں عطا کیے ہیں چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ واقم الباصل فقیر اور تنگ دس محتاج کو بھی کھلاؤ تنگ دس محتاج کو بھی کھلاؤ یہ ساری حج کی پوری وہ چل رہی ہے کہ حج کے لیے آئیں گے سات اپنے ساتھ وہ جانور بھی لایا کرتے تھے جو سات جانور لایا کرتے تھے حدی حدی آپ اگر حج کی پرانی کتابیں دیکھے نا جو پرانی کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو اس میں بھی حدی کا ذکر کیا ہوا ہوتا ہے حدی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی ہدی کیا ہوتی ہے وہ جانور جو اپنے ساتھ لایا کرتے تھے اور اس کو قربان کیا کرتے تھے ایک ہے قربانی کرنا ایک ہے دم شکر ایک ہے دم شکر اور ایک ہے قربانی جو ہم پاکستان میں رہ کر کرتے ہیں یہ تو قربانی کی جاتی ہے جو ہم پاکستان میں رہ کر کرتے ہیں یہ تو قربانی کی جاتی ہے اور جو حج کے اندر جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے دمے شکر دمے شکر اب سمجھیے گا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دمے شکر ہوتا ہے وہی قربانی کا بدل ہوتا ہے اگر ایک آدمی حج کرنے گیا ہوا ہے اور وہ وہاں پر مقیم بھی ہے مقیم ہے, مقیم ہے یعنی مسافر نہیں ہے پندرہ دن سے زیادہ کا قیام اس کا ہو جاتا ہے اس جگہ کی اوپر تو اس آ... اور وہ مالدار بھی ہو تو اس کی کے قربانی بھی آئے گی قربانی بھی آئے گی اور دم شکر بھی آئے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جی دمے شکر کر لیا تو اس کی طرف سے قربانی اس کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے قربانی تو اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ جو صحب نصاب ہوتا ہے صاحب نصاب وہ قربانی کرتا ہے اور دم شکر جو کیا جاتا ہے یہ جو بندہ حج کے اوپر گیا ہوا ہے حج تمتو کرنے والا ہو یا حج ران کرنے والا ہو حجے تمتو کرنے والا ہو یا حج کے تمتو کسے کہتے ہیں کہ آپ گے اور آپ نے نیت یہ کی کہ پہلے میں عمرہ کروں گا بعد میں میں پھر حج کروں گا یہاں سے آپ نے عمرے کی نیت کی عمرہ کیا آپ حلال ہو کے احرام کھول دیا اس کے بعد آٹھ زل حجا کو آپ نے حج کا احرام باندھا اور پھر آپ نے کیا تو یہ کہلائے گا حج تمتو تمتو کا مطلب نفع اٹھانا حج کی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہاں سے جاتے ہیں اور آپ یہی سوچ کے جاتے ہیں کہ بھئی میں ایک ہی احرام کے ساتھ ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی کروں گا اور اسی کے ساتھ حج بھی کروں گا تو پہلے آپ عمرہ ادا کریں گے یعنی طواف وغیرہ صحیح وغیرہ کر کے آپ اپنا احرام بھی کھولیں گے تو جو آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں وہ ساری آپ پر لاگو رہتی ہیں جو احرام کی پابندی ہے مثلاً خوشبو نہیں لگا سکتے بال نہیں کٹا سکتے ناخن نہیں کاٹ سکتے یہ ساری کی ساری پھر آپ اسی احرام سے حج بھی ادا کرتے ہیں اسی احرام سے یعنی آپ اب حلال نہیں ہوئے حلال نہیں ہوئے یہ ہوتا حج کران. کران مطلب ملانا کارانہ یوکارن مکارنہ تن ملانا تو دو چیزیں اکٹھی ایک ہی احرام کے ساتھ ہوتی تو میں ہوتا ہے کہ فائدہ ہو. اور ایک ہوتا ہے حج افراد حج افراد جیسا کہ مکہ کے اندر ایک آدمی رہتا ہے تو مکہ میں جو آدمی رہ رہا ہے وہ ادھر ہی رہتا ہے حرم کے اندر ہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو جی اس کے لیے وہ وہاں سے احرام باندھتا ہے اس کے اوپر جو اس کو حج کہا جائے گا وہ کہہ جائے گا حج افراد صرف اور صرف ایک ہی حج ہی کرتا ہے عمرہ ویرا ادا نہیں کرتا تو حج افراد کہلاتا ہے تو دم شکر دم شکر سے مراد یہی ہے کہ جو بندہ تمتو کرنے کے لیے گیا عموماً تمتو ہی کرتے ہیں جیسے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں اچھا اس میں بھی پھر اختلاف کہ جی کون سا افضل ہے اور مطلب حج تمتو افضل ہے یا حج کران افضل ہے تو احناف کے نزدیک حج کران افضل ہے اس میں مشقت زیادہ ہے نا جے کیران یہ افضل ہے اجے کیران یہ افضل ہے کہ ایک آدمی جائے اور جا یہاں سے عمرے کا احرام یعنی عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھے جب اس نے احرام باندھ لیا یہ جا کر طواف کرے گا صحیح کرے گا لیکن پوری کی پوری انہیں پابندیوں کے ساتھ رہے گا چاہے بیس دنوں بعد حج آ رہا ہو پچیس دنوں بعد حج آ رہا ہو یہ اس وقت تک اس کی پابندیاں اس کے اوپر رہیں گی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اہناف کہتے ہیں کہ حج کان یہ افضل ہے بس باقی آگے پھر وہ اختلافات ہیں جو وہ بس یہ احناف کے قول یہ ہے کہ حج کی افضل ہے بات سمجھ میں آگی گئی کہ اس لیے جو, جو جانور ساتھ لے کر جایا کرتے تھے ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو وہاں پر جانور موجود ہوتے ہیں آپ جا کے جانور خرید لیتے ہیں اور قربانی کر دیتے ہیں جو دم شکر ادا کر دیتے ہیں okay? وہ ادا کر دیا تھا لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لوگ اپنے ساتھ جانور لے کے جایا کرتے تھے جو پیدل جاتے تھے مثلا مطلب پاکستان سے لوگ پیدل جایا کرتے تھے حج کے لیے مطلب سب سے بحری جہاز تو بعد میں وہ ہوا پاکستان انڈیا وغیرہ جو پہلے جب ہندوستان ہی تھا تو لوگ پیدل حج کرنے جاتے تھے حج پیدل کرنے کے لیے جا رہے ہیں ساتھ ہی اپنے ساتھ جانور بھی ساتھ لے کے جائیں گے وہ جو جانور کہلاتا تھا وہ ہدی کہلاتا ہے ہدی اس کے پورے احکام ملتے ہیں اگر پرانی آپ کتابیں دیکھیں نا اردو میں بھی جو حج کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو اس میں بھی وہ ہدی کا بھی ملتے ہیں اور جو عربی کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اس میں تو باقاعدہ حدی کے پورے کے پورے احکام ملتے ہیں لیکن آج کا اب ایسا نہیں ہوتا اس لیے اب حدی کے متعلق نہیں بتایا جاتا تو یہ دو چیزیں شکر سے مراد وہ قربانی ہوتی ہے جو اس شکر ادا کرنے کے لیے جو حج آپ نے کیا تو یہ اس لیے یہ کہہ دیا کہ آم لے کر اللہ تعالی نے فرمایا فکلو منہا تم اس جانور میں سے خود بھی کھاؤ وہ فقیر اور تنگ محتاج کو بھی کھلاؤ تنگس محتاج کو بھی اس میں سے کھلایا جائے گا جب یہ جب قربانی ہو جائے گی قربانی کی جاتی ہے اس کے بعد یعنی پھر بندہ احرام سے جب سر, سر بھی منوا دیا جاتا ہے پھر بندہ احرام کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے احرام کی پابندیوں سے ختم ہو جاتا ہے پھر اس نے اسے طواف زیارت وغیرہ کرنا اس کے بعد اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ لوگ حج کی پابندیوں میں رہتے ہیں دیکھیں اب حج کی جو پابندیاں کیا ہوتی ہیں کی پابندیاں آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے خوشبو استعمال نہیں آتی اگر غسل بھی کریں گے تو آپ صابن وغیرہ استعمال نہ کریں صابن وغیرہ استعمال نہ کریں خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر بھی تو کچھ بھی نہیں صرف اور صرف بس غسل کر لیا پانی ڈال لیا تو یہ ساری کے ساری چند دن جس وقت مشقت بندہ اٹھاتا ہے تو آدمی کے اوپر گرد و غبار ویرہ اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو جس وقت احرام کھل جائے گا احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد کیا کیا جائے اب دیکھیے لیک زو تھا وہی امر والا سی گا لیک زو شکل فائلا بنی شکل فائلہ کو فعلن پڑا جا سکتا ہے تو یہ سم مل امر تھا یکمرخو کو سم مل یکو تفا سہوم ولیوف نزور اور یہ یوفو ولی یوفو تھا یہ بھی ولی یوفو یوفو ہو گیا امر کا سیگا شکل فائلا بنی تو پھر حج کرنے والوں کو چاہیے لوگوں کو یعنی لی ہے نا امر والا سیگا ہم نے پڑھا تھا لی یا پل چاہیے کہ وہ ایک مرد کرے لی یا پل تو پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچل دور کریں ول یو فور اور اپنی منتیں پوری کریں ول ول یب وفو لیب وفو یہ آ جائے گا ول یتب وفو بل بی تل عتیق اور اس بیت عتیق کا طواف کریں اس بیت عتیق کا طواف کریں جو سر پڑھ چکے ہیں یہ ول یت تب وفو کیا تھا اصل میں سرف جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے آپ میں سے جن کو میں نے کچھ وہ بھی پڑھایا تھا ول یت تب وفو پاؤ کے اوپر بھی وہ آ رہا ہے کہ کون سا باب ہے علم السرف کے اندر بھی ہم نے وہ پڑھ لیا تھا اور ہاں یہ کونس آئے گا ہاں تا تھا تا کو تا کیا تا کو تا کیا اور تا کا تا میں ادغام کر دیا ولی یتتف وفو تھا ولی یتتتو وفو ولی یتتو وفو ہو گیا تا کو تا کیا تا کا تا میں ادغام کر دیا باب تفاول سے باب تفاول سے اور اگر جو حضرات کہتے ہیں کہ افطا بھی ایک الادہ باب ہے ان کے نزدیک تو پھر یہ ضرورت ہی نہیں ہے تو اس بیت عتیق کا تواف کریں کرے یعنی یہ ساری باتیں تم لوگ یاد رکھو تم یہ ساری باتیں یاد رکھو رات اللہ خیر اللہ ان دور اور جو شخص ان, ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جو تعظیم کرے گا حرومات اللہ یعنی ان سب چیز جن کی اللہ نے حرمت دی ہے ان کی جو تعظیم کرے گا خیر ان لوب تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پر کے سارے یعنی اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور جانور پہ ذبح کیا جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا وہ حرام ہوتا ساری کی ساری ان چیزوں سے منع کیا. اکتیس دیا گیا وج تنی وہ کو بچ کر رہو ہو نفا غیر مشرقین بھی کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو نفا اللہ کہ تم یکسوئی کے ساتھ خنیف کسے کہتے ہیں حنیف یکسو ہونا حنیف یکسو ہونا منافع اللہ کہ اللہ کی اللہ کی طرف یکسو ہو کر رکیے رہو غیر رمو شینہ بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو ومن باللہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تک انما تک انما خر ری تو کویا وہ آسمان سے گر پڑا آسمان سے گر پڑا پتخت پہرو پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں اوتھ بھی مکان یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لاب ہے تہوی بھی اسے پھینک دے کسی جگہ پر مکان یعنی دور دراز کی مقام پر ایسے ہوا جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا آسمان سے گر پڑا تو یا تو پرندوں نے پرندوں نے اس کو لیا یا پھر ایسا ہوا کہ کہیں وہ دور دراز جگہ کو اس کے اوپر ہوا نے اس کو پھینک دیا دیکھیں سال سمجھئے گا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ایمان کی مثال آسمان کی تھی جی. ایمان کی مثال تو جو شخص شرک کا ارتقاب کرتا ہے گویا وہ ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر گیا آسمان بلند ہوا کرتا ہے تو جس نے اللہ کے ساتھ شریر ٹھہرایا وہ ایک بلند مقام سے نیچے گرا پھر پرندوں کے اوچک لینے کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی ہیں خواہشات اس کے اٹھانے دور دراز پہ پھینک دیتا ہے دور دراز میں پھینک دیتا ہے یعنی ایمان سے انتہائی دور کر دیتا ہے کہ پھر وہ حق کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رہتی ایسے آدمی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے یہاں پر یہ مثال دی یہ ہم کہاں پہ پڑھتے ہیں یہ ساری باتیں یہ پڑھی جاتی میں آپ سے کہتے رہا ہوں کہ جو بلاغت ہوتی ہے نا بلاغت بلاغت میں کہا جاتا ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دی جا رہی ہے تشوی دی جا رہی ہے ہم کہتے ہیں ایمان کو تشوی دی جا رہی ہے آسمان کے ساتھ میں کہتا ہوں زئی دن کل اسد ان کل اسد بھائی زید زید کی طرح زئی دن کل اسد زید شیر کی طرح, شیر کی طرح نہیں ہو سکتا زید شیر کی طرح تو نہیں ہو سکتا کیا بات ہے کیا تشوی دیا کیا جا رہا ہے زید کو تشویش دی جا رہی ہے شیر کے ساتھ کس وجہ سے دی جا رہی ہے وجہ تشوی کیا ہے کس وجہ سے بہادری کی وجہ وہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے بلاغت ہمارا وہی جو ہم کہتے ہیں جی قرآن فسیحی اور بلیغ ہم کہتے ہیں قرآن بڑا فسیح اور بلیگ ہے بات ہو ایک, ایک تو یہ بات ہو اچھا اقرا بھائی نے جو پوچھی تھی نا بات امیق اور صحیح دیکھیں امیق اور وہاں پہ پیچھے ذکر ہوا تھا من کل فجن امیق کا لفظ آیا تھا یہاں پر یاتینا من کل فجن امیق بدھ بدھ سلام علیکم پہلے بھی لفظ آئے نا میں نے آپ کو بتایا کہ امیق کے معنی گہرے کے ہوتے ہیں گہرا گہرے کے معنی ہوتے ہیں گہرا بھی دور ہی کے مانا تو اس میں ایک قسم کے یہ معنی پائے جا رہے امیک تو ہم ترجمہ میں یہی کہا تھا کہ دور دراز کے راستوں سے آ جائیں گے لیکن لفظی معنی اس کا امیق کے معنی گہرے کے ہوتے ہیں اور صحیح کے معنی کیا ہیں یہ دور کے معنی ہوتے ہیں لفظی معنی وہی ہیں امیق کے معنی ادھر یہ نہ کہے گا کہ بھائی یاتینہ منکل فجن امیق کہ وہ, وہ گہرے راستوں سے آئیں گے تو جو چیز گہری ہوتی ہے نا سمندر کے اندر سمندر کے اندر جو چیز گہری ہوتی ہے وہ ہے وہ دور بھی ہوتی ہے تو لفظی معنی امیق کے وہی ہیں دور کے معنی مطلب گہرے کے ہیں امیق کے را لیکا را یہ ساری باتیں یاد رکھو ومین ومین شاہراہ فعم نہا من تقول قلوب اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی فعین نہا من تقول قلوب تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتا اس کا مطلب ہے کہ شاعر کی تعظیم کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے شاعر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایمان نہ کرتے آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے تو جو چیزیں شاعر ہوتی ہیں ان, کا ان کی تعظیم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہیں لگن یوا سنگھ شاعر اللہ تک کل قلوب جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات لوگ کے تقوا سے حاصل ہوتی شاعر سمجھیے آپ ذرا آج کا لفظ سبق تھوڑا سا مشکل ہے ایسا شاعر کسے کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ وہ علامتیں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آئے شاعر سے نشانیاں ہی ہوتی نشانی کے معنی ہوتے ہیں علامت کے شاعر کا مطلب علامت یا نشانی ہوتی لیکن میں آپ کو آگے اس کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آ جائے اللہ تعالیٰ نے جو عبادت قرار دی ہیں اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی جن مقامات پر حج عبادت لیکن حج تو مکہ میں ہی ہوگا نا اور وہ انہی ساری جگہیں انہی جگہوں پر ہوگا تو وہ ساری کی ساری جو جگہیں ہیں وہ کیا کہ گی وہ سب اللہ تعالیٰ کے شاعر میں داخل ہیں اور ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے جیسے مثلا مقامی ابراہیم ٹھیک ہے مقامی ابراہیم یہ کیا ہے یہ شاعر میں سے ہے جو جس جگہ کے اوپر کرنا ہے صفا مروہ کی جو صحیح کرنا صفا مروہ السلام علیکم السلام علیکم آیت چل رہی ہے آیت نمت تینتیس نمبر تینتیس لکم فیح منافل مح الحا العطیق تمہیں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے سما مح اللہ الل بیت العطیق پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر کے آس پاس ہےتیق یعنی اسی قدیم گھر کے آس پاس اتیک کے معنی ہوتے ہیں آزاد کے معنی ہوتے ہیں آزاد کے معنی ہوتے ہیں. تو اس تو لیا. السلام بات چل رہی تھی آیت نمبر تینتیس تھی لکھوں کی ہا منافیو الا اچل ان مسما ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے محل لہا البیت لاتی پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر کے آس پاس ہے جانور کیا جاتا پان کرنا دم شکر کے لیے پھر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا اس لیے اللہ نے کہا کہ تم کر سکتے ہو اس کے بعد تم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکو ٹھیک ہے جی یہاں تک ساری بات ہماری ہو گئی للہ چار رکو ہمارے مکمل ہو گئے چار جی نحف کے اندر کل ہم نے جو بات پڑھی تھی مرفوعات کے اندر سے پہلا ہمارا مکمل ہو گیا مرفوعات کی آٹھ قسمیں ہیں اس میں سے فائل فائل مکمل ہو چکا آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے مفول مالم یوسما فا الفول مالم یوسما فا الحو مرفوعات کی آٹھ قسمیں ہوتی ہیں مرفوعات آٹھ ہیں ان میں سے پہلا فائل ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے مفول مالم یوسما فاعل یہ سمجھیے اس کا نام کیا ہے مفول یعنی ہوتا مفول ہے مالم یوسما فا الو جس کے فائل کا ذکر نہ کیا گیا میں نے آپ کو جس وقت سخت میں بتایا تھا ایک ہوتا ہے پیلے معروف ایک ہوتا ہے فیلے مجھول معروف جس کے فائل کا پتہ ہو تیلے مجھول جس کے فائل کا پتہ نہ ہو مطلب میں کہتا ہوں ذرا با زئی تن زید نے امر کو مارا زارا با زئی تن امرن زید نے امر کو مارا تو ہمیں پتا ہے کہ سبجیکٹ کون ہے مارنے والا کون ہے زید ہے مارنے والا زید ہے تو یہ تو ہوگا فیل معروف اس کا فائل کا پتا ہے اگر میں یہ کہوں زائدن, زائدن, زید مارا گیا بھائی زید کو کس نے مارا ہے ہمیں فائل کا نہیں پتا فائل کا نہیں پتا زید کی پٹائی ہوئی ہے لیکن پٹائی کرنے والا کون ہے یہ ہمیں پتا نہیں ہے کہتے ہیں زور زیدن زید مارا گیا تو یہ جو زید اس ضرور جو زید ہے نا سو کہتے ہیں مفول معلوم یعنی وہ آبجیکٹ ہے وہ آبجیکٹ ہے جس کا یہ نہیں پتا کہ سبجیکٹ کون ہے کام ہوا ہے اس کے اوپر لیکن سبجیکٹ کے بارے میں پتا نہیں ہے تو ضروریبا زیدن سے مراد کیا کہ زید مارا گیا تو یہ دیکھیے وہ مفول ہے جس کی طرف پھیلے مجھول کی نسبت ہو اور فائل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفول کو ذکر کریں فائل حذف ہو گیا صرف اور صرف مفول کا ذکر کیا گیا ظریبا زیدن ظریبا ضعیدن اب اس کے اندر بھی کیا ہوگا اور فیل کے مذکر و معنس اور واحد تسنیاں جمع لانے میں جو ہم نے اوپر فائل کے اندر پڑھا تھا نا کہ فیل کا فائل اگر جب فیل کا فائل ظاہر ہو مونس حقیقی ہو فیل فائل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو تو فیل کو مذکر لان, مونس لانا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی یہاں پر بھی یہ کام چل رہے ہوں گے کہ اگر ہم کیا کہیں گے کہ اگر اس جب مفول معلوم یوسمہ فا ظاہر ہو حقیقی ہو اور فیل اور مفول مالاسمہ فعلو کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو تو اس وقت اس کو مونس لایا جائے گا مثال ضروریبت ہندن ذریبت ہندن اور اگر وہ مونس کی ضمیر ہو تو تب اس کو وہ ہندن ضروریبت مونس لانا ضروری ہے اور اگر فیل فائل کے درمیان میں فاصلہ آ جائے تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے اگر فیل مجھول اور مفول مالاسمہ فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو تیل مزکر بھی آ سکتا ہے مونس بھی آ سکتا ہے جیسے ضوری بل یو ہندون و ظوری بل ہندون اور اگر مونس مونس حقیقی نہ ہو بلکہ مونس لفظی ہو تو اس میں جیسے کہ کہا تھا تلاشمس و تلا شمس ہو تو, تو یہاں پر بھی کیا ہوگا روئی یا شمس سورج دیکھا گیا ورت شمس ہو تو ایک دیکھا گیا یہ ساری کی ساری مثال مثالیں اور اگر جمع مقصر ہو زوری برجا و وی بت رجالو اور زوری رجل لو ظوری بر رجو یہ ساری چیزیں جو ہم نے پچھلے کل پڑھ لی تھی کہ جو فیل کو لانے کے لیے فیل فائل کے درمیان فاصلے کو دیکھا جاتا تھا یہ دیکھا جاتا تھا کہ جی فیل واحد آئے گا تسنیاں آئے گا جمع آئے گا یہ ساری باتیں یہاں پر بھی چل رہی اسی طرح ہی اگر وہ آپ نے اچھی طرح کر لیا تو یہ بھی آپ کر لیں اگر ادھر کمزوری رہے گی تو یہاں پر بھی کمزوری رہے گی اس لیے میں نے بار بار کل بڑے آرام سے سمجھایا تھا اور میں اس سے تیز چل رہا ہوں میں تیز چل رہا ہوں آپ کہیں گے بڑا تیز چل رہا ہے بھائی میں نے کل جو ساری یہ چیزیں کروائی تھی آپ کو توڑ توڑ کے سمجھایا تھا ادھر اس لیے میں اب یہاں پہ تیز تو فیل مجہول کو مالم یوسمہ فا الحو کہتے ہیں فیلوسما فا کہتے فیل مجہول کو اور اس کا جو, جو اس کا فائل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفول مالم یوسمہ فا الہو مفول مالم یعنی ایسا فیل جس کے فائل کا نام معلوم نہ ہو یہ ہمارے ختم ہو گیا تیسری اور چوتھی چیز مرفوعات کے اندر تیسری اور چوتھی چیز تھی مبتدا اور خبر مبت اور خبر مبتتا اور خبر یہ دونوں عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں یہ فوت ہے نا عامل ہوتا ہے جو عمل کرنے والا ہو یہ دونوں ہوتے تو مرفو ہیں ہوتے دونوں مرفو ہیں یعنی ان کے اوپر رفع آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ بھئی اس پہ رفع لانے والا کون ہے عامل لفظی نہیں ہوتا عامل مانوی ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے عامل مانوی ہوتا ہے اس کے اندر عامل لفظی نہیں ہوتا بلکہ عامل مانوی ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں مبتدا کو مسند الہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں یا ہم پیچھے پڑ چکے ان میں عامل مانوی ہوتا ہے دیکھیں ضعید العالم میں آپ سے پوچھوں جی زعد العالم ان پہ آپ نے یہ رفع پڑھا رفع ضعید رفا ہے نا مرفو یعنی زئید ال رفا پڑا آپ نے اس پہ آپ نے پیش پڑا تو میں آپ سے کہوں گا ضعید کہ ان کو پیش کس نے دیا رفا کس نے دیا کدھر ہے کوئی چیز عالم کو عالم الخبر ہے رفا کس نے دیا رفع کس نے دیا تو آپ کہیں گے ان میں عامل مانوی ہوتا ہے عامل مانوی ہوتا ہے لفظوں میں نظر نہیں آ کہ اس کو پیش دینے والا کون ہے رفا دینے والا کون ہے لیکن چھپا ہوا ہے اس کے اندر تو وہ عامر مان بھی ہوتا ہے مبتد اکثر معرفا ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی مبتدا اکثر معرفہ ہوگا کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے وہ چھ صورتیں ہوتی ہیں چھ صورتیں شرح جامی کے اندر ذکر کی ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے چھ صورتیں اس کو پر ذکر کر دی کی جائے جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا میں بتا یہ شرح جامعہ کے اندر انشاءاللہ جائیں گے تو پتا چل جائے گا کہ اس میں تخصیص پیدا کی جائے, جائے ہو جائیں گے تخصیص, تخصیص, تخصیص کر دی جائے تو تب بھی نقیرہ کو بھی مبتدا کے طور پر لایا جا سکتا ہے اور خبر اکثر نقیرہ ہوتی ہے مثالیں یہ ہیں دیکھیں زئید زید المبتہ ہے زعید المبتہ ہے ابو عالم ابو عالم یہ پورا ابو و مزاح مذاکرے مل کر پھر دوبارہ مبتدا ہوگا عالم اس کی خبر مبتہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو تو کر زئیدن کے لیے خبر بنے گا جملہ اسمیاں خبریاں بنے گا پھر زید کہ اس کا باپ عالم ہے زید ابو عالم زید یعنی زید کے اس کا باپ عالم ہے یہ مطلب ہے اللہ یاسیموں کا اللہ یاسیموں کا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے یعنی حفاظت فرمائے اللہ یاسیم کا اللہ مبتدا لفظ اللہ مبتدا لفظ اللہ مبتدا ہوگا یہ خبر بنے گی العلیم العلیم مبتدا ہوگا ان جا یہ شرط بنے گا اکریم ہو اس کی جزا بنے گی یہ پھر العالموں کے لیے خبر بنے گا اللہ معاکم اللہ لفظ اللہ مبتدا اور یہ معاکم یہ خبر واقع ہوگی یہ سارا کا سارا اس طریقے سے ہی ہوگا تو خبر اکثر نکیرا ہوتی ہے کبھی خبر بھی متدا پر مقدم ہوتی ہے کبھی خبر بھی متدا پر مقدم ہوتی ہے متحدہ بعد میں آردہ خبر پہلے آ جاتی ہے جیسا کہ فدارِ زیدن اصل میں تھا زیدن فدار زیدن, زیدن مبتدہ تھا خبر بننا تھا لیکن فدارِ زید خبر مقدم آگئی ہے خبر مقدم ہوگئی تو یہ مرفوعات ویرہ کی یہ اتنی سی گو گئی واقعی انشاءاللہ پھر ہم کل کریں گے انہ ویرہ کی خبر ماں ولا کا اسم ویرہ اور کانہ ویرہ کا اسم ویرہ اس طریقے سے کل ہم کریں گے ٹھیک ہے جی تو اس کو اچھی طرح کر لیجئے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے جب اجراء شروع کرنا ہے تو میں نے بتا رہا ہوں میں نے کن چیزوں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ حرف ہے پہلی چیز اگر آپ کہیں گے اسم ہے تو میں کہوں گا اسم کیوں ہے اگر آپ کہیں گے کہ جی فیل ہے تو میں کہوں گا فیل کیوں ہے حرف ہے تو حرف کیوں ہے پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غن ہے تو وہ آپ بتائیں گے جی اس میں غیر متم مکن ہے تو آٹھ قسموں میں سے اگر اس میں متمکن ہے تو کیوں ہے تو پھر یہ میں سے یہ مرفوعات منصوبات مجرورات کے بارے میں بھی ہوگا کہ یہ مرفوع ہے اس میں اس میں اس میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے یہ چند چیزیں نہب کے اندر جو آپ کو آ جائیں تو آپ کی عبارت درست ہو جاتی ہے ناب کو پورا جاننا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ پوری ہر چیز ہاں اگر زیادہ آپ اس میں ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ عبارت درست کرنا چاہتے ہیں عبارت ایک مہینے کی چیز ہوتی ہے ایک مہینے کی میرا میرے نزدیک ایک مہینے سے زیادہ عبارت میں لگنے چاہیے اگر آپ کو چند چیزیں آتی ہیں تو عبارت ایک مہینے میں درست ہو سکتی ہے عربی عبارت جو ہے لوگ پورے درس نظامی پڑ جاتے ہیں آٹھ آٹھ سال پڑ جاتے ہیں عبارت نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ وہ چند چیزیں عبور نہیں حاصل کرتے ان چند چیزوں کے اوپر اس لیے یہ چند چیزیں انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں تو انشاءاللہ شاء وہ چند چیزیں میں انشاءاللہ اللہ کو اجرا کرواؤں گا وہ آپ کو چند چیزیں درست ہو گئیں تو آپ انشاءاللہ اللہ عبادت میں مار نہیں کھائیں گے کسی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے کوئی مشکل چیز آ گئی تو علادہ بات ہے لیکن ویسے عبارت پڑھنا حدیث کی عبادت پڑھنا چاہیں گے فقہ کی عبارت پڑھنا چاہیں گے اصول فقہ کی تو انشاءاللہ کسی جگہ پہ مشکل پیش نہیں آئے گی ٹھیک ہے جی چلیے جی پھر السلام علیکم